اس کے بعد اب درمیان میں پھر دو کیٹیگریز آ رہی ہیں وہ لوگ کہ جو کچھ نیم درو نیمے برو ہیں منافق نہیں ہیں لیکن ہمت کی بہت کمی ہے کچھ چلنا چاہتے بھی ہیں کچھ نہیں چل پاتے ہیں کچھ چلتے ہیں لیکن کبھی کبھی کسی سے غلطی بھی ہو جاتی ہے کوئی ہمت بھی کرتے ہیں لیکن کبھی کوئی غلبہ ہو جاتا ہے کوئی قسل ہو جاتا ہے کوئی سستی تاری ہو جاتی ہے اب ان کی کیٹیگری آ رہی ہے لیکن ان کو بھی دو حصوں میں تقسیم کریں گے وہ آخرون اطرف بے جنوب اور کچھ لوگ اور ہیں جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے رہتے ہیں اپنی کوتاہیوں کا جھوٹ نہیں بولتے جھوٹا بہانہ نہیں بناتے جھوٹی قسم نہیں کھاتے ہم سے خطا ہو گئی ہم سے غلطی ہو گئی واقعتاً ہم سے کوتاہی ہوئی ہے واقعتاً ہم اپنے اہل و حیال کے اندر مصروف ہو کر اور اپنے فرائض کی ادا کرنے میں کوتاہی کا ثبوت دیتے رہے ہیں یہ اعتراف جب تک اعتراف ہوگا نفاق نہیں شمار ہوگا جہاں جھوٹا بہانا آنا شروع ہوا وہ لفاق ہے اور جہاں ڈیوٹی قسم آ گئی وہ نفاق کی دوسری سٹیج ہے اور اس کے بعد تیسری سٹیج یہ ہوتی ہے کہ اہل ایمان سے انہیں ضد ہو جاتی ہے قد ہو جاتی ہے دشمنی ہو جاتی ہے کہ یہ بے وقوف لوگ جو ہیں ان کی وجہ سے ہم پریشان ہو رہے ہیں اگر یہ بھی ہماری طرح بیٹھ رہے ہیں تو ہمیں بھی کوئی پوچھے نہیں اور کارے اوپر بھی کوئی اتاب نہ آئے یہ چونکہ فورن وہ تو جیسے ہی آواز آئی اور یہ چل پڑھتے ہیں لہذا بجائے اس کے کہ ان کے بارے میں اچھے احساسات اس و جذبات ہوں کہ چلیے اللہ ان کو توفیق دے رہا ہے بلکہ ان سے ایک دشمنی اور ایک ان کے دل دلوں کے دل اندر عدامت پیدا ہو جاتی ہے وہ ہے نفاق یہ وقت یہ اور کیٹیگری ہے کہ جو نفاق سب سے نیچے کر لیجیے اور سب سے اوپر وہ دو ہیں بس سابق و رمور بن الماجنصار بنذیر التبا اب ان کے درمیان میں یہ دو سٹیجز ہیں وہ آخرون ترف بے جنوب ہی کچھ لوگ اور ہیں جنہوں نے اپنی کوتاہیوں کا اپنی تقصیر کا اعتراف کیا غلط و عمل انصل وہ انہوں نے کچھ گٹ کیا ہوا ہے ایک کام بھی کرتے ہیں اشار بھی کرتے ہیں انفاق بھی کرتے ہیں لیکن یہ کہ کبھی کوئی غلط کام بھی کر بیٹھتے ہیں کوئی بوری حرکت بھی سرصد ہو جاتی ہے اصل اللہ تعالیٰ امید دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرمائے گا اور ان کی توبہ جو ہے ان کو توبہ کی توفیق دے گا ان اللہ غفور رحیم یقیناً اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے اس میں شان نزول کے اعتبار سے روایت ہے حضرت ابو لبابہ تھے رضی اللہ تعالی اور ان کے کچھ ساتھی تھے ان سے غزو تبو کے موقع پر یہ کوتا ہو گئی کہ قصبے کی وجہ سے اور مال اور دنیا میں اپنے مصروفیات اور مشاوری کی وجہ سے نہیں جا سکے لیکن یہ ہے کہ ان کو شدید فوراً ہی احساس ہو گیا کہ ان سے تو بہت بڑی غلطی ہوئی ہے بڑی خطا ہو گئی ہے بڑی کوتاحی ہوئی ہے اور اس احساس کی وجہ سے اس درجے ان کو اندر جو ہے ندامت کے جذبات پیدا ہوئے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بخش نبی کے ستونوں سے باندھ لیا کہ اب حضور ہی آئیں گے اور اگر اعلان فرمائیں گے کہ ہماری توبہ قبول کر لی ہے اللہ تعالیٰ نے اور اپنے دست مبارک سے ہمیں کھولیں گے تب ہم یہاں سے آزاد ہوں گے ورنہ ہم یہی پر اپنی جانیں دے دیں گے اپنے آپ کو باندھے رکھیں گے ان ستونوں کے ساتھ ادور واپس تشریف لائے ہیں اور یہ آیات جب نازل ہوئی اسمباہ وہ یا تو آلیہ اللہ تعالیٰ ان قریب یا اللہ توقع ہے اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا تب حضور نے آ کر انہیں کھولا اور انہیں یہ خوشخبری دی کہ ان کے توبہ جو ہے اللہ نے قبول کر لی یہ وہی بات ہے جو سورہ جسا میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں سما یتوبون امن قریب وہ لوگ ادمت تو یاملس اب جہالتن سما یتوبون امن کریبن فوری طور پر جو ہے انسان کے اندر وہ ایمانی جذبات جو دوبارہ عہد کرائیں اور وہ فور توبہ کرے تو ایسی توبہ کا قبول کرنا جو ہے اللہ تعالی نے گویا کہ اپنے ذمے واجب ہوا ہے البتہ یہ کہ پھر ان کے بارے میں خاص طور پر یہ حکم ہوا خود من اموالہم صداقت روایت میں تو یہ آتا ہے کہ وہ خود بھی لے کر آئے تھے مال کہ یہ اللہ تعالی نے جو ہماری توبہ قبول کی ہے تو ہم یہ اس کے شکرانے کے طور پر اللہ کی راہ میں یہ مال پیش کرتے ہیں اپنا لیکن یہ کہ یہ قاعدہ کل لیا بھی ہے کہ خزمن والی صداقت جہاں تک منافقین کا معاملہ تھا روک دیا گیا ان کے صدقات قبول نہ کیجیے اب ان کے نفقات اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوں گے لیکن یہ چونکہ جو ہیں یہ کمزور ہیں یہ منافق نہیں ہیں ہیں مخلص کمزور مخلص ہیں لہذا ان کے لیے کہ ان کے اموال میں سے صدقہ قبول فرما لیجیے خود من اموال علم صدقت تو ہیرو ہوں اس طرح ان کے محل سے صدقہ قبول کرنے کا نتیجہ نکلے گا کہ آپ ان کو پاک کریں گے اور تسکیہ کریں گے ان کا اس صدقے کے ذریعے سے وسل علیہ ان کے لیے دعا کیجیے ان نسلا کا سکن الحم یقین نبی آپ کی دعا جو ہے ان کے حق میں وہ بہت ہی سکون بخش ہے کہ انہیں یہ خیال ہو کہ ہم سے جو خطا ہوئی تھی ہم نے بھی استغفار کیا توبہ کی ہے اور اللہ کے رسول بھی ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں وہ سمیع العلیم اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے علم علم اقبال الطبہ کا نیبات ہی کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے بھیا حضر اللہ تعالیٰ بندوں کے صدقات قبول کرتا ہے یعنی اللہ کا احسان ہے صدقہ وہ شہ ہے سیرات وہ شہ ہے حضور نے اپنے اوپر حرام کی اپنی اولاد پر حرام کی ہے اللہ تعالیٰ کی وہ شان ہے وہ الغنی ہے لیکن وہ کہتا ہے میں تو قبول کرتا ہوں میرے دین کے لیے تم خرچ کرتے ہو میرے لیے میری رضا جوئی کے لیے خرچ کرتے ہو تو میں تو تمہارے صدقات کو قبول کرتا ہوں فرمایا کہ الم یا توبت یا خود اس صدقات وہ صدقات قبول فرما لیتا ہے طباب الرحیم اور وہ تو بہت ہی توبہ کا قبول فرمانے والا اور بہت بہن فرمانے والا ہے وہ کلے لیکن ساتھ ہی آپ ان کو وہی جو کمزور لوگ تھے کہہ دیجئے یہ بھی کہہ دیجیے بلو اب دیکھو عمل کرو اب محنت کرو اصر نو کمر کسو پہلے سے بڑھ کر افسر فروشی اور جانفشانی ہونی چاہیے رسول ہوں تو آئندہ اللہ بھی اور اس کے رسول بھی تمہارے عمل کو دیکھیں گے تمہارا رویہ کیا رہتا ہے تم نے کتنی اصلاح کی ہے دوبارہ تو نہیں پھر تمہارا قدم پھسل رہا ہے ول مومنون اور اہل ایمان بھی دیکھیں گے بس ترنت دونوں اللہ عالم غیب شہاداتے اور پھر وہ وقت آ جائے گا جب تمہیں لوٹا جائے گا اس کی طرف کی جو کھلے اور چھپے سب چیز کا جاننے والا ہے پب بما کن تم تاملود اور پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ کے تم کرتے رہے تھے تمہارے سارے آماز سامنے آئیں گے پم یامل بسکار اظہر رتن خیر پم یامل بسکار اظہر رتن شررا اس کے بعد تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جانا ہے وہ آخر اونا مرجون علیہ اللہ اب یہ اس زو میں سے ایک سیکنڈ کیٹیگری ہے یہ سیکنڈ کیٹیگری وہ ہے کہ جو اس میں تین اصحاب ہیں اور ان میں خاص طور پر کاب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ علیہ کنساری صاحبی ان کی طویل ترین حدیث جو ہے بخاری شریف میں آئی ہے جنہوں نے سارا یہ واقعہ درج کیا ہے مولانا مودودی نے تفیم القرآن میں بھی وہ پوری نقل کی ہوئی ہے تو اس لیے حدیث کی کتاب کا ملنا شاید آپ کے لیے مشکل ہو لیکن یہ کہ تفیم القرآن عام طور پر مل جاتی ہے تو وہاں وہ واقع سبق آموز ہے بہت کہ وہ پورا معاشرہ کیا تھا کیا تعلقات تھے حضور کے اور صحابہ کے اب حضور سزا دے رہے تھے تو کس طور سے دے رہے تھے جن کو سزا دی جا رہی تھی ان کے ساتھ ساتھ کیا تھے معاشرے میں جو لوگ تھے ان جن کو سزا دی گئی تھی ان کے جو رشتے دار تھے یہاں تک کہ ان کی بیویاں ان کا کیا طنز عمل تھا تو یہ ایک جو اسلامی معاشرہ ہونا چاہیے صحیح معنی میں اور جماعتی زندگی دینی جماعتی زندگی جس اوپر ہونی چاہیے اس کی بہترین تصویر ہے کہ جو اس طویل حدیث میں آئی ہے یہ تین حضرات ایسے تھے کہ جن کے ساتھ معاملہ وہی ہوا کہ یہ بھی کوئی ڈین دیتے رہے اچھا چلیں گے کل چل جائیں گے حضرت کار ابن میں مالک فرماتے ہیں کہ میں ان دنوں بہت ہی صحت مند بھی تھا میرے پاس مال بھی بہت تھا میرے پاس جو اونٹنی تھی وہ بھی بہت تگڑی تھی اور میں نے کہا چند دن اور حضور تو چلیں گے تیس ہزار کا لشکر لے کر تو ظاہر بات ہے رفتار جو ہے کم ہوگی تم ابھی اور گھر میں ٹھنڈی چھاؤں جو ہے گھر کی اور اپنے باغ کی اور اپنے جو ہے آرام کر لو پھر تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے جا کے حضور سے مل جانا اب شیطان جو ہے اسی طریقے سے تعویق کراتا ہے تاخیر کراتا ہے تاکہ یہ کہ پھر ہوتے ہوتے اچانک ایک دن محسوس ہوا کہ اب تو چاہے میں کتنا ہی تیز دوڑوں میں حضور سے نہیں مل سکتا بس وہ ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ گئے لیکن یہ کہ اس کے بعد بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اس وقت تک بھی انہوں نے خود کوئی اقدام نہیں کیا اپنی توبہ کا بلکہ یہ کہ حضور نے جب بلا کے لوگوں سے بات پوس کرنی شروع کی ہے تو جو منافق آتے تھے وہ قصبے کھا جاتے تھے حضور کسی کی بات مان لیتے تھے جو بھی تھی بات جب ان کی باری آئی تو حضور مسکرائے حضور کو معلوم تھا کہ یہ دائر بات ہے کہ قاب ابن مالک جو ہے منافقین میں سے نہیں ہے فرمائیے آپ کا مسئلہ کیا ہوا تھا انہوں نے صاف کہہ دیا کہ حضور یہ لوگ جو جھوٹی قسمیں کھا کھا کر بچ گئے ہیں آپ کے ہاں سے مجھے بھی اللہ نے زبان دی ہے میں بھی بہت سے جھوٹی باتیں بھی کہہ سکتا ہوں لیکن صحیح بات یہ کہ کوئی عذر نہیں ہے میرے پاس میں جتنا ان دنوں صحت مند تھا اتنا کبھی صحت مند نہیں تھا جتنا ان دنوں غنی تھا اتنا کبھی غنی نہیں تھا میرے پاس کوئی عزر نہیں ہے سوائے اس کے, کے شاطار مجھے بردلاتا رہا تو حضور نے پھر ان کو اور ان کے ساتھ دو اور ساتھی تھے ایسے تین کا معاملہ یہ تھا تو انہیں ایک سزا دی گئی اور سزا بکاتے کی تھی سوشل بائک کوئی ان سے بات نہ کرے وہ ان کے اوپر پچاس دن جو گزرے ہیں گھر میں ان کی بیوی ان سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے پوچھا گیا کہ میں بیوی یہاں پھر میں رکھوں یا نہ رکھوں بیوی نے آ کر کہا بوڑھے آدمی ہیں کوئی ان کی خدمت کرنے والا نہیں ہے کہ رہ سکتی ہو لیکن شاید انہوں نے بعد میں اپنی بیوی کو بھی بھیج دیا تھا اس لیے کہ کسی کے پاس جاتے تھے کہ اللہ کے بندے تمہیں تو معلوم ہے کہ میں منافق نہیں ہوں میں مسلم ہوں اور تم مجھ سے بات نہیں کرتے ہو تو وہ جواب دیتے تھے مسلمان اللہ و رسول عالم اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ بہتر معلوم ہے اور منہ مو موڑ کر چلے جاتے تھے تو یہ وہاں کا معاشرہ جو ہے اس کے اندر جو نظم تھا ضبط تھا کہ ہمارے نبی نے چونکہ انہیں صدا دی ہے لہٰذا ان سے کوئی کلام نہیں کرے گا اسی میں وہ واقعہ بھی پیش آیا کیونکہ پچاس دن کا لمبا معاملہ تھا کہ بلکہ غسان کا جو ہے ان کے پاس ایک آ گیا تیلچی اور اس کا خط اس نے دیا اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ ہمیں معلوم ہوا تمہارے ساتھی تم بڑا ظلم کر رہے ہیں تمہارے صاحب جو ہیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم تو بڑے شریف آدمی ہو اور تم بڑے اپنی قوم کے جو ہے وہ بہت سربراہوردہ لوگوں میں سے ہو تم ایسے تو نہیں ہو کہ تمہیں اس طرح دلیل کیا جائے تم ہمارے پاس آؤ ہم تمہیں اپنے یعنی اونچے درجے دیں گے اپنے دربار میں تو انہوں نے کہا یہ اور مصیبت آئی اور وہ خط لے کر پھاڑا اور تندور کے اندر پھینک دیا ورنہ یہ کہ اگر ذرا سے بھی کوئی کمزوری ہوتی تو یہ کہ اس شیطان نے اس کمزوری کو ایکسپلائٹ کرنے کا بھی اتنا بڑا جو ہے داو کھیلا تھا بہرحال ان کا ذکر ہے یہ وہ مُرْجَوْنَ امرجون علیہ امر اللہ اور کچھ اور ہیں کہ جن کے معاملے کو مؤخر کر دیا گیا ہے اللہ کے حکم سے اما یو اللہ چاہے گا تو انہیں عذاب دے گا وہ اماں یا علیہم اور چاہے گا تو ان کو بھی توبہ کی توفیق دے گا یا ان کی توبہ قبول فرما لے گا وہ اللہ علیم اور اللہ علیم اور حکیم ہے ان کا ذکر کیا پھر بعد میں آئے گا کچھ عرصے کے بعد وہایات نازر ہوئی کہ جن میں ان کی توبہ بھی بعد میں قبول ہو گئی لیکن 50 دن کا بڑا سخت سوشل بائکاٹ ولدی نے تخد مسجد زراعل و کفرن و تفریقن بین المومنین اب الصاد المن ہار ابواہب و رسول بن قبل اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ایک مسجد بنائی ہے زرار کے طور پر زدم زدہ زرر سے زرار باب مفالہ ہے وہ کفرن اور کفر کے لیے وہ تفریق المین المومنین اور اہل ایمان میں تفریق پیدا کرنے کے لیے وہ ارساد المن ہار اب اللہ اور ان لوگوں کو گھات فراہم کرنے کے لیے جائے پناہ دینے کے لیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہوں من قبل جو کہ اس سے پہلے سے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے تھے یہ مسجد زراعت بنائی تھی منافقین نے مدینہ کے اندر اور مسجد قباء کے قریب کے علاقے میں تھی اور یہ اصل میں اس کے پیچھے ایک شخص تھا ابو عامر راہب حجرت کا یہ شخص تھا اور یہ شخص بھی ویسے بڑا عالم شخص تھا اور یہ عیسائی ہو گیا تھا اور راہب ہو گیا تھا جیسے کہ ورکہ ابن نوفل تھے وہ بھی وہ کرشی تھے لیکن وہ بھی ان کی طبیعت سلیم تھی عقل سلیم اور فطرت سلیمہ کی روشنی میں انہوں نے بھی اس وقت پھر مت پرستی چھوڑ کر اور عیسائیت اختیار کر لی تھی کارنیک تو عبرانی اور اتنے بڑے عالم تھے کہ تورات امرانی زبان میں لکھا کرتے تھے تو اس حوالے سے اسی طرح کی ایک پیرلل شخصیت یہ ہے ابو آبر خدرج کے تھے یہ لیکن یہ شخص جو ہے راہب بنا لیکن اس کو معاملہ برعکس ہوا ابن نوفر نے تو حضور کی تصدیق کی جب حضرت خدیہ رضی اللہ تعالی علوہ لے کر گئی ہیں حضور کو ان کا کہ یہ وہی ناموس ہے جو اور اڑیسہ پر آیا تھا اور اللہ کرے کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جب کہ آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی تو حضور حیران ہوئے اب ابو اب ہم کیا یہ لوگ مجھے یہاں سے نکال دیں گے تو ان کا کہ ہاں یہ معاملہ ایسا ہی ہے جس کے ساتھ بھی ہوا ہے پھر اس کی قوم نے اس کے ساتھ دشمنی کی تو برس رویہ یہ تھا اس کا ابو عامر خدر جی کا کہ یہ جو ہے حضور کا شدید ترین دشمن ہو گیا بدر کی شکست جب ہو گئی کفار کو تو پھر یہ مکے ہی میں جا کر آباد ہو گیا اور وہاں یہ سازش کرتا رہا اور یہ فوج جو ابو سفیان لے کر آئے وہود میں اس کے پیچھے بھی اس کی سازش کار فرما تھی اور عہد میں ساتھ آیا پشر کین کے اور وہاں آ کر اس نے مسلمانوں کے جب لشکر آمنے سامنے ہوئے تھے دامن عہد میں تو اس نے باہر نکل کر تقریر کی تھی انصار مدینہ پر جو بھی اثرات اس کے تھے قدیم کے نیک آدمی تھا عالم آدمی تھا زاہد آدمی تھا راہد تھا تو اس حوالے سے اس نے چاہا تھا کہ انصار کو برگشتہ کریں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ والدہ ہو جائیں لیکن اس کی کوئی چال چلی نہیں تھی کامیاب نہیں ہو پائی تھی پھر یہ کہ اس کے بعد جب ہنین کی بھی جنگ ہو چکی اور پھر تھک ہار کر جب اسے معلوم معلومات جزیرہ نمایاں عرب میں تو میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے تو پھر وہ شام چلا گیا تھا شام میں مقیم رہ کر اس کا سلسلہ جرمانی جاری تھا مدینے کے منافقین کے ساتھ اور وہاں سے اس نے انہیں حکم دیا کہ ایک مسجد بناؤ ہو ذرا مدینے سے باہر تاکہ جو بھی ہمارے سازشی عناصر ہیں وہ وہاں جمع ہو سکے یہ ابغیر مسجد ہے یہ تو ہم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں اور چونکہ مدینہ سے ذرا باہر ہوگی لہذا اس کی خبریں بھی عام طور پر لوگوں کو نہیں ملیں گی باہر سے کوئی پیغام مجھے بھیجنا ہوگا میں وہاں پہنچا دوں گا تو نام اس کا مسجد رکھا گیا اصل میں وہ فتنے کا ایک مرکز تھا جو تعمیر کیا گیا تو ولدین تخد مسجد زرارن و کفرن و تفریق و ارساد الحرم اللہ و رسول یہ تھے مقاصد اس مسجد کی تعمیر کے مسجد نما عمارت جو انہوں نے بنائی تھی کہ وہ اصل میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کفر کی تقویت کے لیے اہل ایمان میں تفریق پیدا کرنے کے لیے اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں ان کو ایک جائے پناہ اور ان کے لیے ایک گھات کی جگہ کہ وہ وہاں جا کر آ کر بیٹھے گی جی وہ سافر ہیں مسجد کے اندر ٹھہرے ہوئے ہیں ان کے اوپر کوئی جو ہے کوئی تعارظ ان سے نہ کرے بلا یہ لفن اردنا ان حسنہ اور انقریب وہ قسمے کھا کھا کر کہیں گے کہ نہیں نہیں حضور ہماری کوئی بری نیت نہیں تھی کوئی ارادہ نہیں تھا بلکہ یہ کہ ہم نے تو نیکی کا ارادہ کیا تھا اصل میں دوسری مسجد ہم سے دور پڑتی تھی کچھ جماعت میں ہماری کچھ نمازیں رہ جاتی تھی جماعت سے ہم نے کہا کہ ہم ایک مسجد اور بنا لیں تاکہ ہماری تمام جو نمازیں ہیں باجماعت ادا ہو جائیں بلّاؤ یش حد و انّقاض اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں لا تقن سی ہے انہوں نے کے حضور سے درخواست کی ایک دفعہ حضور آپ تشریف لے چلیے آپ کے آنے سے وہاں بڑی برکت ہو جائے گی تو آپ مسجد جو ہے ہماری اس کو بھی یہ سعادت نصیب ہو جائے کہ آپ کے قدم آپ قدم رنجا فرمائے وہاں لیکن اللہ تعالیٰ نے بر روک دیا لا تکنفی فیہ ابدا اے نبی آپ اس مسجد میں کبھی کھڑے نہ ہوں لا مسجد الس سے تکوا من اول یوم یقیناً وہ مسجد جو پہلے دن ہی سے تقوا پر تعمیر کی گئی مسجد قبا قریبی تھی اور یہ وہ مسجد ہے کہ جو سب سے پہلے تعمیر ہوئی ہے اور اس کی بنیاد تقوا پر تھی حضور جب ہجرت کا سفر اختیار کر کے آئے تھے مدینے پہنچے تو وہاں پہلا پڑاؤ تھا مدینے سے تین میل باہر اس پڑاؤ کی جگہ پر یہ وہ مسجد قباہ ہے تو مسجد اس سے تقوا بن والے پہلے دن سے جو مسجد جو ہے تقوا پر جس کی بنیاد رکھی گئی احق و انتقوی وہ زیادہ حقدار ہے مستحق ہے اس کی کہ آپ اس میں کھڑے ہوں اس میں نماز پڑھیں فی ہے بالبون اس میں وہ لوگ ہیں کہ جن کو بڑی پسند ہے یہ بات کہ وہ بہت پاک رہیں بہت پاک رہیں و اللہ یب المتحرین اور اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ بہت پسند ہیں کہ جو بہت زیادہ پاکی کو پسند کرتے ہوں ان سے پوچھا گیا پھر مسجد قبا والے مسلمانوں سے کہ آپ لوگوں کی وہ کون سی کون سا وصف ہے آپ کا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنی مزہ فرمائی ہے کہ یہ بڑے متفحرین ہیں متحرین اللہ ان کو پسند کرتا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ ہم قزائے حاجت کے بعد ڈھیلے بھی استعمال کرتے ہیں اور پھر پانی سے بھی تہارت کرتے ہیں تو یہ دونوں طریقے سے وہ اپنا افتنجا جو ہے وہ پوری طریقے سے کرتے تھے اسی کو سمجھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف فرمائی ہے فی رو بونا توراہ یہ تحریرین افمن اصنیاں اللہ تقوا من اللہ و رضوان تو کیا بھلا وہ کہ جس نے اپنی بنیاد رکھی ہو اپنی عمارت کی تقوا پر اللہ کی طرف سے اور اس کی رضا ام منسا بنیا نہ یا وہ کہ جس نے اپنی تعبیر کی بنیاد رکھی ہے الا شفافن ہارن ایک ایسی کھائی کے کنارے پر جس کا کنارا گرا چاہتا ہے فنہارا بھی فی نارے جہنم تو پھر وہ اس کو لے کر گر گیا نار جہنم میں یعنی یہ کہ انسان تعبیر کرتا ہے تو کوئی جگہ دیکھتا ہے فرض کیجئے کوئی ایسی جگہ ہے کہ نیچے سے کھوکھلی ہے آپ نے دیکھا ہوگا بعض جگہ دریاؤں کے کناروں کے اوپر کہ نیچے سے لیکن اوپر کنارا چلا آ رہا ہے اب اس کنارے کے اوپر جو ہے جس کے نیچے سپورٹ کوٹ میں یہ کوئی تعمیر کرے گا تو وہاں تعمیر کہاں جائے گی وہ تو ظاہر بات ہے کہ وہ دریا میں گر جائے گی تو اصل میں یہ جو تدبیریں ہوتی ہیں منافقین کی ان کی مثال ایسے ہے کہ جہنم کے کنارے کے اوپر یہ خشکی ہے اس کا کنارا باہر نکلا ہوا ہے اس پر ہی اپنی تعمیر کر رہے ہیں ظاہر بات ہے کہ وہ کنارا بھی ڈہ جائے گا اور ان کو اور ان کی تعمیر کو لے کر جہنم میں جا گرے گا اللہ اللہ دل قومین اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالم لوگوں کو راہیاب نہیں کرتا لا یا زال و بنیاں بناؤ ری بطنفی یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے یعنی یہ جو بھی منافقت کی عمارت انہوں نے تعمیر کی ہے اور تانا بانا بنا ہے یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے اب رہے گی ان کے دلوں میں شکو کو شبہات پیدا کیے رکھے گی اللہ انتقت قلوب الا اللہ یہ کہ ان کے دل کے ٹکڑے کر دیے جائیں اس کو یوں سمجھیے کہ اگر فرض کیجئے کسی کے جسم میں کینسر بہت پھیل گیا ہو تو دائیں بات آپریشن نہیں ہو سکتا کیا کریں گے آپ پورے جسم کے ٹکڑے کر دیں گے وہ تو اس ٹشو میں بھی ہے اس ٹشو میں بھی ہے اس ٹشو میں بھی ہے وہاں بھی پہنچ گیا یہاں بھی پہنچ گیا ہے اب ممکن نہیں تو اسی طریقے سے ان کے دلوں کے اندر اس کی جڑیں اتنی گہری جا چکی ہے منافقت کی کہ ان کے دلوں سے منافقت کی جڑیں نکل ہی نہیں سکتی اللہ یہ کہ دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں دل ریشا ریشا کر دیا جائے تو, تو آپ جڑیں نکال لیں ورنہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے یعنی اس درجے راسک ہو چکے ہیں بنا بطنفی قلوب ہیم اللہ انتقاء قلوب ہم علیم الحکیم اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم.